بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے قل اعوذ البن کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب نکن انسانوں کے بادشاہ الہ الناس انسانوں کے حقیقی معبود کی ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اللہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے سے ڈالتا ہے کرینل جن جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے